يا تو نتو فوقوا <تصفيق> الحمد لله سبحان الله الله <سلحة> <سلحة> <سلحة> تو السلام سید سی امبیا آله واصحابه البی اماب شیفان رجین بسم اللہ الله سبحانه <سؤال> <سؤال> اللذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأسفار السلام عليكم الذي قاركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو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 اللہ <سؤال> <سؤال> دس <سؤال> سنا تو بعد السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ مہراج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 اس تو قابل رات ایک نظم منظوم ہوئی پیش کر کے پھر اصل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 سمجھا دے ouais اس شیر پر غور کرنا ہوں پیش کر لیں نہ پرچا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 <شاک>. نہ پرچا nat tabeer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 He shows his <laughs> love so many he's студent.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 باہن سب کی سب کی کچھ کچھ سمجھو لینا ارے دین دی پتن دین, دی پر دین دی پر لٹا چ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 305 ہجری چاپ دی بہت بڑے دور انہوں کا امام بخاری بالکل لال دیسری سدی انہوں نے تیسری صدی اونا دی, اونا دی, اونا دی اب کو صرف سال کا فرق اللہ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 یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر عیب ہر نقصان آ گئی لاک یہ تو لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مہراج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 que la gloria del bar fue el frontera o el senador o el senador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 میں کتاب پڑھیا کر چھپائی رکھتا جی یہ سامنے اپنیا شانا سوال وہ قربان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 ایک میراج ہوا حل کہا صرف کلام ہوئی واپس آئے سچ رات آپ یہ جسم کے ساتھ جسم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 میرے والدین کم کبھی نہیں والدی احترام کا ہی ہمیشہ سبب سڑک رہے سونے نوینے